یا من اے ایمان والوں من جو تم نے کمایا اس پاکیزہ کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو ماں اخرجنا لکم من اردو اور اس پیداوار سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا یعنی پھل سبزیاں کھیتی جو پیدا ہوتی ہے اس سے عشر اللہ کی راہ میں دومل خبر ہو تم فکول اور جب تم خرچ کرو تو بیکار اور ردی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو اللہ کی راہ میں دو تو اچھی چیز دو وس تم بھی آخری اللہ ان تم فی اور اگر کوئی تمہیں وہ چیز دے جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو وہ چیز تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز وہ چیز ہاتھ میں نہ لو اگر لو بھی تو کر آفسوس کے ساتھ قرآن مجید فقان حمید کا انداز کی درخوا پیارا ہے؟ گیا اللہ کی رام میں بےکار دیتے ہو جو ردی چیز ہے وہ اللہ کی رام میں دیتے ہو جو اچھی چیز اپنے لیے رکھ لیتے ہو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تو مراد یہ ہے کہ جو چیز ہمارے استعمال کی نہ ہو وہ ضائع ہو رہی ہو تو اسے اگر کسی غریب کو دے دیا جائے اور غریب کے کام کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہمیشہ ردی چیز ہی دینا یہ کوئی دانائی کا انداز نہیں ہے میں یہاں پر اتنا عرض کروں گا کہ پہلے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب بھی گھر میں کھانا پکتا پڑوسیوں کو بھجواتے اور محلے کے کسی غریب گھرانے پہ بھجواتے بڑی برکت ہوتی تھی لیکن جب سے یہ اچھی عادت ہم سے چلی گئی ہم فریج میں کھانا رکھ دیتے ہیں اور پھر کئی دنوں تک فریج میں رکھنے کے بعد جب فریج اس کی تجلی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا تو ہم کسی ماسی کو دے دیتے ہیں کیا ہم یہ اپنا معمول نہیں بنا سکتے کہ تازہ تازہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں کھانے سے پہلے کسی غریب کو کھانا بھجوا دیں کسی چوکیدار کو کو دیں کسی ڈرائیور کو بھجوا دیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی جب دعائیں لگیں گی تو اللہ تبارک و بعلیٰ ہمیں بھی خوب روزی عطا فرمائے گا روزی میں خوب برکتیں ہوں گی اور خوب جان لو ان اللہ غنی یون حمید بے اللہ تعالیٰ غنی ہے اسے تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں تم دو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے تم نہ دو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے حمید حمید کے معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دینے جاتے ہیں تو شیطان رکاوٹ بنتا ہے اور شیطان یہ کہتا ہے کہ بچت کرنی چاہیے فیوچر کو دیکھنا چاہیے مستقبل کو روشن کرنا ہے یعنی شیطان محتاجی سے ڈراتا ہے قرآن مجید فوقان حمید نے اس وسوسے کا بھی حل بیان کیا جب تمہیں یہ خیال پیدا ہو کہ میں خرچ کروں گا تو میں محتاج ہو جاؤں گا تو یہ سمجھ جاؤ یہ شیطان کا وار ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اشیطان الفقر شیطان تمہیں فقر سے موتازی سے ڈراتا ہے ویا مرحم بالفحشاہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے یہاں بے حیائی کا حکم دینے سے دو مراد ہے ایک مراد تو وہ بے حیائی ہے جو شخص بے حیائی پھیلانے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے اور دوسرا ویا مروقم بل فہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے صدقے سے روکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بے شرمی کیا ہوگی کہ اس کا بھائی بھوکا مر رہا ہے اس کا مسلمان بھائی علاج کے لیے تڑپ رہا ہے اور یہ اپنا بینک بیلنس ہی بڑھانے میں لگا ہوا ہے وہ لوگ یا کم مغ فرتما اور اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے تو اب شیطان کی باتیں نہ مانو اللہ کی بات مانو وہ تمہیں بخش بھی دے گا اور اللہ کی راہ میں دو گے تو فضل فرما کر اور دے گا اللہ علیم اور اللہ وسط والا علم والا ہے یہ باتیں تو حکمت کی ہیں علم کی باتیں ہیں اور حکمت کی باتیں عقل مندوں ہی کو سمجھ آتی ہیں جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اسے حکمت عطا کی جاتی ہے یو علم حکمت مئی وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے ومن يؤتل فقد اوتی رنگ کسی اور جسے وہ حکمت عطا فرما دے تو اسے خیر کثیر عطا کیا گیا علم مل جائے حکمت مل جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے اللہ اور اس کے رسول کی فرم برداری مل جائے اب وہ شخص چاہے کہیں بھی رہتا ہو چاہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہو وہ آخرت کا شہنشاہ ہے وہ جنت کا مالک بن جائے گا اسے جنت میں مکان دیا جائے گا اور جو حکمت سے دور ہے گناہوں میں پڑا ہوا ہے چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو وہ زلیل و رسبا ہے وہ گھسیٹ کا جہنم میں پھینک دیا جائے گا اگر اس کا ایمان برباد ہے وما یزت کرو اللہ علالعلبا. یہ باتیں تو نصیحت کی ہیں اشاد فرمایا نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں وما ان فق تم منفق اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو او نظر تم میں نظر یا کوئی منت مانو ان اللہ یا علام بس بے شک اللہ اسے جانتا ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ کہا گیا کہ ریاکاری سے صدقے ضائع ہو جاتے ہیں بعض مسلمان پریشان ہو گئے کہ کبھی کبھی صدقہ ظاہر ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے دینا پڑ جاتا ہے تو کیا ہمارے صدقات ضائع ہو جائیں گے قرآن مجید فقان بیان فرمایا ان تو فنی اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے عصا کی تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں اگر تمہاری نیت اللہ کے لیے ہو اور ظاہر کرنے کا مقصد دوسرے کو ترغیب دلانا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالی عنہ نے غزبۂ تبو کے موقع پر آپ نے جو مال دینے کا اعلان کیا تمام کے سامنے کیا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے اللہ کی راہ میں تین سو اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی جنت کی بشارت سن کر پھر کھڑے ہو گئے پھر تین سو اونٹوں کا اعلان کیا پھر حضور نے جنت کی بشارت دوبارہ عطا فرمائے پھر کھڑے ہو گئے پھر تین سو اونٹوں کا اعلان کیا تو یہ سب کے سامنے ہو رہا تھا نیت یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کے سامنے یہ معاملہ لوگوں کی ترغیب کے لیے تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ہم تو کمزور لوگ ہیں اگر نیکی ظاہر کر دیں تو نیت پھر قابو میں نہیں رہتی وہ ان تو اور اگر تم صدقے کو چھپاؤ تو فقرا اور غریبوں کو چھپا کر دو فہو خیر تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ اور اللہ تعالی اس صدقے کی برکتوں سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اللہ تعمل خبیر لوگوں کو بتانے کی کوئی حاجت نہیں جس رب کے لیے صدقہ دے رہے وہ جانتا ہے اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ کا خدا ہوں مبلک کو درس ہے ہم نیکی کی دعوت دیں کسی کو اچھی بات بتائیں وہ اگر قبول نہ کریں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمارا کام ہے نیکی کا پیغام پہنچا دینا ثواب ہمارا ہمیں مل گیا اب وہ عمل نہ کرے تو یہ اس کے لیے ہے اور اگر عمل کرے تو جب تک عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا لئی سہالی کا خدا کسی کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں ہے تمہیں تو صرف ہدایت کی بات پہنچا دینا ہے میں ہاں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے کو مولا تو ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما وما تن فکون فلی انف اور جو تم بھلائی میں نیکی میں مال خرچ کرو گے خود اپنی جان کے لیے خرچ کرو گے تمہارا اپنا بھلا ہے ماں تن الا ابتغاء الب اللہ اور جو تم مال خرچ کرو تو مال خرچ صرف و صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہی خرچ کرو مقصد یہی ہو کہ اللہ راضی ہوں ماں تم فکو من خرید اور جو تم نیکی میں مال خرچ کرو گے یو وفا الم اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ ان تم لا تمون اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اصحاب تھے عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں مدینہ منبرا میں ایک چبوترہ آج بھی ہے اس چبوترے پر وہ صحابۂ کرام ہوتے جن کا مقصد صرف علم دین حاصل کرنا وہ کام کاج نہ کیا کرتے اور وہ اور دیگر دنیاوی معاملات میں مشغول نہ ہوتے چوبیس گھنٹے جہاد میں شریک رہتے یا حضور کی خدمت میں علم حاصل کرتے ان کی تعداد ستر سے لے کر چار سو تک ہوئی یعنی کبھی وہ جہاد پر چلے جاتے تو ان کی تعداد ستر رہ جاتی اور کبھی سب جمع ہوتے تو چار سو ہوتے عالم یہ تھا کہ پہننے کے لیے لباس نہ ہوتا ایک چادر ہوتی جس سے وہ جسم کو چھپا لیتے اوڑھنے کے لیے سردی میں بسا اوقات چادر نہ ہوتی اگر وہ چہرہ چھپاتے تو ٹانگیں کھلی رہ جاتی ٹانگیں چھپاتے تو چہرہ کھلا رہ جاتا کئی کئی دنوں کے وہ کرتے لیکن وہ بڑے باعزت لوگ تھے تو کسی سے سوال نہ کرتے اور کسی کو اپنی پریشانی ظاہر نہ کرتے تو قرآن مجید فقان عمید نے لوگوں کی توجہ دلائی اور گویا کہ فرمایا گیا کہ یہ تو مانگتے نہیں ہیں لیکن تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے مکمل وقف کر دیا ہے یہ جہاد میں رہتے ہیں علم دین کے حصول میں رہتے ہیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور سب سے افضل صدفہ یہی ہے کہ اس میں دگنا ثواب ہے ایک اسلام کی ترویج و اشاد کا ثباب ہے اور دوسرا غریب کی امداد کا ثواب ہے سب لہ وہ غریب لو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے ایرو وہ منصور ہو چکے ہیں وہ دین کے کاموں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے لا یس او نہ در وہ زمین میں روزی حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلتے اور نہ نکل سکتے ہیں کیونکہ ان کے مشاغل ایسے ہیں یا سب جاگلو اگنیا امنت نادان شخص انہیں مالدار سمجھتا ہے منت تحف سوال نہ کرنے کی وجہ سے وہ سوال کرتے نہیں کرتے مانگتے نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں روما ہوں ان کی بھوک ان کی پیاس اور ان کی غربت ان کے چہرے سے تم پہچان لوگ لا الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ان لوگوں کی خدمت کرنا اور انہیں دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے آج بھی جو مدارس اہل سنت ہیں جو مدرسے اسلامیہ ہیں ان کی خدمت کرنا ان کے طلباء کا خیال رکھنا یہ دگنا ثواب ہے غریب کی امداد بھی ہے اور صدقے کا صدقہ بھی ہے اور دین کی ترویج و اشاعت میں حصہ لینا بھی ہے مدرسۃ المدینہ جامعت المدینہ یا اہل سنت والجماعت کے دیگر دارالعلوم اور جو مدرسے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں بما تن من اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فإن پر بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے